اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی توہمت ڈالنی لگے اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے